آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھے اپنے اپنے قبیلوں کے لیے تھے لیکن سورہ صبا آئے نمبر اٹھائیس ومار صلی اللہ کا اللہ کا فت النا سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا مگر ساری انسانیت کے لیے پھر صورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ان انبیاء کرام علی مسلام کا ذکر کیا اور پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے سورت الانبیاء کی آیت نمبر 107 سو سات ومار صلی اللہ کا اللہ رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آیت نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے مقصد کیا ہے وہ سورہ اتب آیت نمبر نو یہ ہے الہدا الحق دین الحقین وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص رسول کو الہدا قرآن دے کر بھیجا اور دین حق دے کر تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط انبیاء کرام کی کنکلوژ ہے کی کیونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے آئے لہذا کسی اور قبیلے کے لیے کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں اور یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سات سورت الحساب آیت نمبر چالیس ماتان کے رسول اللہ خاطم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی اسٹمپ مہر مہر کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے آج بھی دنیا کے تمام عدالتی قوانین کے اندر جب کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے اور کلم جج توڑ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر لگنے کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی موہر یہ ہم عام سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور اسی کا فائدہ بھی وہ قادیا نہیں اٹھاتے وہ کہتے ہیں کہ دی دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا تو یہ لفظ سمجھ لیں خاتم یہاں لفظ ہے خاتم زبر کے ساتھ خاتم کا مطلب ہوتا ہے تم مہر ایک لفظ ہوتا ہے خاتم اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والے تو قرآن میں لفظ آیا ہے خاتم اور احادیث میں خاتم بھی آیا اور خاتم بھی آیا احادیث میں خاتم کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی خاتم کا مطلب کیا ہے وہ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مور لگتی ہے کوئی بندہ اس کا یہ مطلب نہیں لیتا جو غلام احمد قادیانی دینی نے لیا کہ نبوت کی مور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موہر سے آئیں گے یہ کسی نے بھی امت میں مطلب نہیں لیا نہ دنیا کے کسی غیر مسلم قانون کے اندر بھی یہ مطلب لیا جاتا ہے مہر کا مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے نبوت کی مہر یعنی ڈاکومنٹ کنکلوڈ ہو گیا اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اور باقی آگے احادیث آپ سنیں گے تو خاتم کے لفظ کی صحیح ایکسپلینیشن پھر ان احادیث سے اب قادیانی بھائیوں جو آج کل بھائی بٹ گچارے قادیانی ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں لیکن ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو کافر ڈکلیئر کریں اور اس کی بنیاد پہ انہیں مارنا شروع کر دیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے اس کفر کی بیماری کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں اور پھر میں وہی بات رپیٹ کروں گا جس کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ننگی بات ہے کہ کادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم کادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے اگر میں اور آپ کادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ کادیاانی تو صحیح مسلم ہے غیر احمدی جو ہے یہ کافر اور آج مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے ان کو علمی دلائل پہ یہ بات نہیں پتا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں اور ان بیچاروں تک بھی بات نہیں پہنچاتے کہ آپ کو کہاں تعویل کی غلطی لگی یہ کام ہے مسلمان کے کرنے کا ان کے کفر میں کوئی شک نہیں لیکن ان کو کافر کہہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ایسا طریقے سے ان تک بات پہنچانی ہوگی کہ مسلمانوں سے ہی ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے اسی کتاب کو وہ مانتا ہے یہودیوں عیسائیوں سے تو بہتر ہے کہ کم از کم اس کتاب کو تو مانتا ہے باقی اب ہم نے یہ کتاب ان تک صحیح طریقے سے پہنچانی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کو ان کے مولویوں نے دھوکہ دیا ہوا جس طرح یہاں ہمارے مولویوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا اکثر میں یہی رونر ہوتا ہوں اہل سنت کو ورگلایا جاتا ہے اہل تشید کے خلاف اہل تشیہ کو ورگلایا جاتا ہے اہل سنت کے خلاف جو باتیں ہیں وہ اختلاف اپنی جگہ اس کو ایسے طریقے سے اٹریکٹ کرنا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آنا اور مسجد کے ٹوائلٹ کے اندر چیکنگ شروع کر دینا شیعہ کافر جو بندی کافر پھر اہل حدیث کا بریلوی کافر یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہونی چاہیے تو اب میں خصوصاً قادیانیوں کے لیے یہاں پر کنکلوژ کے طور پر کیونکہ یہ آیت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر تو میں ان تک یہ احسن طریقے سے بات پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ بھی اس بات کو پہنچائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے علماء نے جو ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ ان پر آشکار ہو کوئی بندہ بھی بھائی جان بوجھ کر زخت میں نہیں جانا چاہتا بس کوئی غلطی لگ جاتی ہے ہمارا کام ہے ہم اس غلطی کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں تو یہاں پر میں پانچ آدیز کسی خاتم کے لفظ کی تشریح کے طور پر ویسے تو ضرورت نہیں آدیش کی لیکن جو تباکر سے احادیث آ رہی ہیں ان کو تو سارے مانتے ہیں احادیث نہ بھی ہوں تب بھی میں نے کہا کہ انٹرنیشنل قانون میں بھی خاتم کا مطلب ہے ڈاکومنٹ کے اینڈ پر محرلہ کی ڈیٹ آف کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اب یہی معنی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مستفقن علیہ حدیث امام کائنات سعید اللہ شفیع علم رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کرام علیم السلام کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی تھی ہے اس عمارت کے پاس سے جب لوگ گزرتے ہیں تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی لیکن اس عمارت میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے اور سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی اور وہ ایک اینٹ میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وہ جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے تو مسلمان سے یا غلام احمد کا یا آج جو متر کے اندر ایک اور فتنا اٹھا ہے ارشاد خلیفہ یہ لوگ کہتے ہیں آگے بیچ میں جب جگہ ہی ایک اینٹ کی خالی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ کا ارشاد فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خاتمبی اور میں ہوں نبوت کی موہر تو موہر کی صحیح ٹرانسلیشن کر دی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے وہ لگ گئی وہ آخری ڈاکومنٹ پر اسٹمپ ہے جو لگی اور بات ختم ورنہ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک اینٹ اس کے بعد اور جگہ بھی موجود ہے اس اینٹ کے بعد باقی اینٹیں بھی لگیں گی نہیں ایک اینٹ کی جگہ خالی تو یہاں بھی لب خاتم آیا جو قرآن میں آیا خاتم اسٹمپ موہر دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ان پہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں خصوصیت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیم السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا قبیلے کی طرف مبوز کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف مبوز کیا اور یہی حدیث جب صحیح مسلم میں آتی ہے تو اس کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے مبوز کیا وطیمہ اور مجھ پر ختم کر دی گئی نبوت یہاں وہ لفظ وہ بھی آ خاتم کا لفظ بھی ابھی تک تو خاتم چل رہا تھا نبوت کی موہر یہاں آ سلسلہ ختم مکمل طور پر فنش مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ حتم فرما دیا تو یہاں پر حاصم لفظ بھی آ گئے تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں ان میں سے ہر شخص یہی دعوی کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں موجود ہے کہ تیس جھوٹے دجال آئیں گے کیا مت اور ہر ایک دعوی کرے گا کہ میں اللہ کا رسول یہاں رسول کے الفاظ ہے اور چوتھی حدیث سن نبی دعود اور جامع ترمزی میں جو ہے اس میں الفاظ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک تیس جھوٹے نبی نہ پیدا ہو جائیں رسول بھی آ گیا, نبی بھی آ گیا. یہ قادیانی جو جاتے رہتے ہیں نہیں جی رسول آ سکتا ہے نبی نہیں آ سکتا نبی آ سکتا ہے رسول نہیں آ سکتا تو دونوں الفاظ آ گئے سن نبی اور جامعہ ترمزی میں الفاظ ہے تیس جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بھی فرما دیا آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں خاتم النبیین ہوں نبوت کی مہر ہوں میرے پاس کوئی نبی نے یہ مہر کا مطلب ہے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین فرما دیا اور آخری فیصلہ کون حدیث اس مسئلے مطلب میں ویسے تو یہ ساری فیصلہ کون ہے پانچویں حدیث جامع تنسی میں موجود ہے المستر للحاکم میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے اور بخاری اور مسلم کی شک پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھ پر رسالت اور نبوت آخری درجے پہ مکمل ہو چکی ہے بے شک میری ذات کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا اب آپ نے دونوں الفاظ ارشاد پر مانگ الحمدللہ تو یہ پانچ احادیث تھیں لیکن پھر میں بات ریپیٹ کروں گا یہ احادیث نہ بھی ہو تب بھی الحمدللہ للہ قرآن پاک اپنے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے اور یا ضمن میں ایک بات بتا دوں قرآن پاک کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ یہ کتاب اپنے سے جو اگلی کتابیں گزر چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے کسی ایک جگہ بھی نہیں آیا کہ اپنے بعد جو کتابیں آئیں گی یا اس کے بعد جو بہن نازل ہوگی اس کی تصدیق کرنے والی ہے ورنہ تو اس کے اندر یہ عائد بھی موجود ہوگی جب بھی بات آئی تو یہی کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہی ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور یہ ضروری تھا کہ بعد میں اگر کوئی بہی نازل ہوتی تو اس کا ذکر اس میں ہوتا کیوں کیونکہ سوراس اور انجیل میں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد آخری کتاب نازل ہوگی جب بھی کوئی کتاب نازل ہوتی ہے وہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق اور آنے والوں کی بشارت دیتی اس کتاب میں بار بار یہی ذکر ہوا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں تو الحمدللہ یہ آخری درجے میں اس معاملے میں حق واضح ہو گیا وہ ہے علم غیب اور کشف کے حوالے سے غیبی علوم انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے باننا تو بھائیو ایسا عقیدہ رکھنا ختم نبوت کے منافع سوائے ایک چیز کے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خواب ہے لیکن ساتھ ہی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور خواب اللہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ پھر کتاب و سنت پہ ہوگا کہ یہ خواب صحیح ہے یا فراڈ ہے کیونکہ ہر مقبہ فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فارم میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جماعت ٹھیک ہے باقی ساری فارغ ہے میں تو ساری جماعتیں پھیری ہیں کیا تبلیغی جماعت کیا دعوت اسلامی اسی طریقے سے باقی مقادم فکر کی جماعتیں ساروں کے پاس ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے فارم موجود ہے بیان کرنے کے اور پھر دوسرے کا نہیں مانیں گے اپنا ہی مانیں گے انہیں جی ان کو دعائی نہیں سکتا وہ تو, تو بھائی یہ جو ایک ڈوگری پالیسی چل رہی ہے نا یہ بہت غلط چیز ہے اسی کو بنیاد بنایا سفیا نے اور انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے وہ کشپ ہو جاتا ہے غیبی خبریں حاصل ہو جاتی ہیں اور پھر انفیا کے بھی پھر چیزوں کو یوز کر کے پھر ایک بندے نے بالکل ننگی قسم کی بات کر دی اور بچارہ جو ہے وہ کافی ڈکلیئر ہو گیا غلام کر دیا نہیں دی بےچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی باتیں سفیا کر کے گئے ہیں لیکن ان کو ہم سارے رحمت اللہ لے کے آپ سے مراد جو آپ لوگ ہیں میں تو نہیں کہتا میں تو اتحاد کرتا ہوں نہ ان کے بارے میں کرتا ہوں اور نہ کوئی حسن سن رکھتا ہوں کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت کچھ فراڈ موجود ہے کسی کو تسلی کرنی ہو تو ہمارا ریسرچ پیپر ایلس سنت پال ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے اندھر پیروی کا جام کوئی بزرگ کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کشتی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف تھانوی رسول اللہ ماض اللہ تو اس کیسے ہم کائم رکھے بھائی تو ہم بریک ایمن پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں نہ ان کو ہم گستاگ ڈکلیئر کرتے ہیں اور نہ ان کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں لیکن بھائیوں انہیں چیزوں کو پھر بنیاد بنایا نا غلامت کادیانی نے اور اس نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر بقاعدہ کے کشپ کے حوالے دیے ہیں اس کی آپ اگر کتابیں پڑھیں نا روحانی خزائن حقیقت البئی خصوصاً وہ کتاب کشتی نو مکو بات احمدیا یہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ دم رہ جائیں گے اس نے کہا جی ان کو آپ سارے بزرگ مانتے ہو اور میں نے بات کی ہے اور میں اس نے اس میں حقیقت البئی میں تو یہاں تک کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ پہ جو کچھ کش اور الہام ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو بھائیو یہ سارے دعوے بلاخ اس رٹ تک پہنچے اس کے پیچھے بنیاد ان لوگوں نے فراہم تو ہم ان کا بھی رد کرتے ہیں اس پہ میں نے پچاس منٹ کی گفتگو کی ہے علم خیر پر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر چھ کے نام سے رکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹیل سے سن لیں اس میں میں نے کشف اور ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا لیکن آج یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں جو گزر چکی ہیں اگلی امتیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے ایک ہوتا ہے محدث حدیث روایت کرنے والا ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے تو پچھلی جو امتیں جو اگلی گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو صحیح عمر ہوتی اگر ہوتا تو وہ بھی صرف ایک بندے کا آپ نے فرمایا کہ وہ عمر ہوتی وہ بھی نہیں ہے پہلے ایک کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا جیسے حضرت موسا کی والدہ کو ہوا علیہ السلام کی والدہ کو ہوا وہ انبیاء میں سے تو نہیں تھی لیکن اس امت میں یہ دین تو میں اسے ایک جملہ بولا کرتا ہوں جس طریقے سے توحید آخری درجے میں کامل ہوئی اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ کشف اور الہام جو غیر انڈیا کو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اس امت میں بھی حرام کر دیا گیا کہ نہیں ہو. فراڈ ہی ہوگا اگر کوئی کہتا ہے اس پہ وہ جو سعیدرا عمر کی طرف ایک ضعیف روایت اور بات صنعتیں تو اس کی ہے ہی من گھڑت ہے کہ سعیدرہ عمر نے چھ سو میل دور ایک ساریہ نامی جرائل کو دیکھا ہوتا یا ساری تو جبل یہ اکثر آپ سنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کی جب شہادت کے دن آتے ہیں تو جمعے کی تقریروں میں لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں بھائیو یہ اصول مہدین پر بالکل ریجیکٹڈ روایت ہے اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کتاب و شہادات کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے پہل جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمارا معاوضہ کر لیتا تھا کوئی بندہ بات چھپاتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا تھا اب وہیں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب ہم لوگوں کے چہروں پر ان کے ذہنی امال پر فیصلہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے یہ بخاری میں تو تصے عمر یہ کہہ رہے ہیں تو یاد ساری اور جی اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر دکھا دیں بھائی یہ فارمولہ اگر فٹ کر لیا جائے نا تو سارے کے سارے پاس عقیدے جائز ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت علی آج بھی مدد کر سکتے ہیں ہماری یہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالی کے بارے میں آپ ہیں فیصلہ کرنے والے کہ آپ کہ اللہ تعالی یہ چاہے گلاس کرو اللہ کے بارے میں مگر حق بات کرو اللہ کے بارے میں یہ سب بکواس کرنا ہے اللہ تعالی کے بارے میں سب گستاخانہ جملے آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ بات کریں کہ اللہ تعالی چاہے تو یہ کر لے گا اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ زندہ ہو کے باہر جائے گا تو یہ قرآن جھوٹ کہہ رہے کی رہے نمبر آیت میں جو مر گیا کیا مت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا آپ بے شک شیر عبد القادر ذہنی کے بارے میں جھوٹا واقعہ منصور کرتے رہے کہ انہوں نے گیارہ سال بعد وہ برات جو ہے اتار دی تھی آب تعالیٰ سب جھوٹ ہے اس لیے کتاب و سنت کی بات شروع کریں تو فورن بھڑک اٹھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا جی بزرگوں کو نہیں تھا کتاب و سنت پتا پھر میں کوئی بات بولوں گا کہ سارے بزرگ دو جمع دو جمع دو برابر ہے پانچ کے ہم نہیں مانگتے تو بھائی دو جمع دو پانچ مانگنے کے لیے چاہ رہے ہیں تو سنت وہ غلط کیسے مانگ لیں یہ میں نے ایک ٹوٹکا بتا دیا ان کا منہ بند کرنے کے لیے الزامی جواب کہ دو جمع دو پانچ آئے کہ نہیں یہ بتاؤ اگر یہ بزرگ مرزے زندہ کر کے تم سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہیں گے نہیں تو بھائی قرآن کو بھی اتنی اہمیت دو نا اگر قرآن کہہ رہے کہ مردہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتا خدا کے لیے اپنے فاسد نظریات سے توبہ کرو اور یہاں پر میں بھی ایک جملہ اور کشف کے حوالے سے بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل فاسف ہو جائے کہ جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ فلاح مندہ کسی کے دل کا حال جان لے میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے مشین ڈیزائن کے فارمولے لکھ کے دیتا ہوں کاغذ سے وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے دیکھ کے جس میں گریک لیٹن لینگویج کے بھی کانسٹنٹ استعمال ہوئے ہوں گے پندرہ پندرہ بیس بیس کانسٹنٹ جن کو وہ یہ پڑھ نہیں سکتا یہ سائلن لکھا ہوا ہے یہ سائیک کا سمبل ہے یہ سگما کا ہے اس کو پڑھ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے جو کہتا ہے میں دل کا حال جان دیتا جب اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سکھاتا تو اللہ سکھائے نہ اس کو پھر یہ کہ وہ دیکھ یہ پڑھ کے بتائے کہ بھائی سب فراڈ ہے اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں بڑے نباز ہر ایج کے لوگوں کے چند ایک مخصوص پرابلم ہے پندرہ سال سے لے کے بیس سال تا کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کے مخصوص پرابلم ہے وہ ان کو پتا ہوتے ہیں اس عمر کا جب بندہ جائے گا وہ دو تین باتیں کریں گے یا کہ یہ رشتے کا چکر چل رہا ہوگا یا وہ پڑھائی کی سپلی آئی ہوئی ہوگی یہ دو تین کیسے ہوں گے پھر پچیس سے لے کر پینتیس سال تک اور ایشو ہوں گے کہ شادی شدہ ہو لازمی ہو رہی ہوگی یا بیوی بات نہیں مانتی ہوگی تین چار وہ توکے لگائیں گے ٹھیک ہو جائے وہ کہیں گے جنہوں دل کا آ جان دیا پھر اس سے بڑی عمر میں اور پرابلم تو ان کی بڑی نقص ہوتی ہے معاشرے کے اوپر تو یہ اس طریقے سے یہ نباز ہوتے ہیں بڑے تو ہم کہہ رہے ہو بڑے پہنچے بزرگ ہیں تو کوئی پہنچا بزرگ آپ کو ملے تو میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے میں مشین ڈیزائن کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے دل کا آپ جاننا تو بڑی دور کی بات ہے پوائنٹ نمبر فور بھی الحمدللہ اللہ ہمارا اس حوالے سے مکمل ہوا اس پہ میں, میں, میں نے ایک لیکچر اور بھی ریکارڈ کروایا سنت پارک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر تیرہ ہے علم سب اور حیات خزر ٹھیک ہے خزر مل گیا خِزر مل گیا میں نے بتایا وہ خزر کون ہے جو ان کو ملتا ہے اور قرآن والا حضر کون ہے چالیس منٹ کی گفتگو ہے اس ٹاپک میں وہ بھی ایکسکلوسو گفتگو ہے آج تک جنہیں اس موضوع پر بات نہیں کی مسئلہ نمبر تیرہ اب پوائنٹ نمبر فائیو جو آخری پوائنٹ ہے اس کے بعد ہمارا یہ رکو ان شاء اللہ تعالی مکمل ہو جائے گا آج والا جو ہم نے کرنا ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے خاتم لفظ پر بحث کی زبر کے ساتھ ایک معنی میں نے اس کا بیان کیا تھا مہر مانا مجھ سے اوور لک ہو گیا تھا اس کو میں آج بیان کروں گا لیکن یہ پہلے سمجھ لیں کہ انگوٹھی کے لیے مہر کے لیے بھی خاتم کا مطلب جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جب آپ خطوط لکھنے لگے نا غیر مسلموں کے نام ان کے بادشاہوں کے نام کیفرو کچرا کے نام تو بتایا گیا کہ بغیر مہر کے وہ قبول نہیں کرتے خات تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگوٹھی بنائی بنوائی مہر بنوائی جس پہ تین سطریں تھیں سب سے نچلی سطر پہ لکھا ہوا تھا محمد اس سے اوپر والی رسول اور سب سے اوپر اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج بھی آپ تصویر اس کی دیکھتے ہوں گے وہ بالکل اوریجنل ہے اسی کی تصویر ہے وہ آج بھی موجود ہے کئی خطوط اوریجنل موجود ہے جس پہ وہ مور لگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر بنوائی تو صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مہر کی طرح کی مہر کوئی نہ بنوائے یہ اب میری نشانی تو خاتم کا مطلب مہر بھی ہے اور ایک اور خاتم کا مطلب ہے یہ تو ہو گیا سٹن. ایک اور مطلب ہے سیل جو خطوں کے بعد سیل لگائی جاتی ہے کبھی یہ کوئی اسٹے وغیرہ لے لے, لے کہیں جھگڑے پر وہ تالے کے اوپر بھی اس وہ لگا جاتے ہیں سیل وہ ریڈ سے کلر خط کے اوپر بھی سیل لگتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اب اس لباغے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے سیل آف دا پروفٹ بھی ہے سم آف دا پروفٹ بھی ہے اس میں کوئی چیز اب داخل نہیں ہو سکتی تو یہ سیل کا معنی بھی خاتم کے معنیوں میں عربی زبان میں بولا جاتا ہے اور مشہور آئے ختم اللہ عالیہ قلوبہ اب سوری اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو ان کی آنکھوں کو ان کے کانوں کو اب یہ ہاتھ بات قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے اوپر اختیار کیا وہاں بھی لفظ یہ خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے